نمبر بتیس یہودیوں کی ایک شرارت ان ابی موسا رضی اللہ عنہ قال قل کنود عند عیندنبی صلی اللہ علیہ وسلم یرجون عں یقول علم یرحم کوم اللہ فقول بلکم حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو یہ امید لگا کر چھینکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یرہم کوم اللہ،, اللہ تم پر رحم کرے کہیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہدیکم اللہ یوسل بالکم اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کر دے فرماتے ہیں